إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الحسنة ومن سيئة أعمالنا من ياته الله فله بجله ومن جبره على هذية له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عمده ورسوله يا أيها الذين أموتكوا الله حقاً تقاتيه ولا كنتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا من ومساءا وابتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم نقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم جلوبكم ومن يوجع الله وقصوله فقطاد قوزا عظيما أما بعد في النقير الحديث بساب الله وخير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الهدور مخدثاتها وكل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله الثميل عليم من الشيطان الرزيم من حمزه ونفه ونفه ولقد خلقنا الإنسان ونعلمنا نفسيس به نفسه ونحن أقرب إليه من حب الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائم ما ينفض من قوله إلا لديه رقيب عظيم وجاءت فسرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيم في السور ذلك يؤف الوعيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفرة من هذا فتشفنا عنك غضائك وبصرك المحليم وقال قريبه هذا ما لدي عظيم ألقي في جهنم كل فكار العليم منّا علّ الخير موتد مريم الذي جعل مع الظاهي لأنها خرفت بأفر عذاب الشديد قال قليله ربنا ما أطعبه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز ذلك في ماضع آخر النبي أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه سماءتهم وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم نسوا الحياة الدنيا وقيمتها فدع علي ومتعكمنا وشفحكمنا صراحه جميله وان كنتم تريد الله ورسوله والدار الاخره فإن الله اعد للمحسنين من كن اجرا عظيما يعني لا النبي من ياتي من كن بفاحشه مضينه يضاعف لها الاضعف ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلص من كن لله ورسوله وتعمل صالحه نؤتها أجرها مرحين واعتدنا لها لفظة كريمة يا نسان النبي لستنك أحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية بولا واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم بزاة البريد ويطهركم تطيرا گزشتہ جمعے اہل بیت کی فضیلت پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی اور موضوع کا ایک پہلو جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تھے آپ کی اولاد آپ کی تربیت آپ کی بیٹیاں آپ کے نواسے ان کی فضیلت حادث میں کیا آئی ہے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں موضوع کا دوسرا غرف اہل بیت کا ایک دوسرا پہلو ادواج مشہورات ہیں اہل بیت, میں اہل بیت کی جو بھی فضیلت آئی ہے اس فضیلت میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نوازے آپ کی تربیت جس طرح سے اس فضیلت کی مزدا ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی ادواج مشہورات آپ کی تمام بیویاں یہ بھی ان تمام فضیلتوں کی مستحق ہیں دو کی بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احل اللہ احل میرے احل میرے احل میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں ان کا لحاظ رکھنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا اس میں جہاں حضرت عالی، فاطمہ حسن حسین اور آپ کی تمام غلیت آتی ہے وہیں آپ صلی اللہ وسلم کی تمام بیویاں آپ کی تمام متحرات بھی آتی ہیں حقیقی معنیوں میں کہا جائے تو اخواج متحرات اللہ تعالی کا انتخاب ہیں نبی کی بیوی بننا تو خصوصاً آخری پیغمبر جو ساری دنیا کے لیے محوز کیے گئے تھے جن کی ذمہ داری بڑی عظیم ان کی بیوی فنہ یہ اتنی فضیلت کی بات ہے اتنے شرف کی بات ہے یہ شرف ہر پسو نہ ہر عورت کو ملنے والا نہیں یہ اللہ تعالی کا انتخاب ہے اللہ تعالی نے خواتین میں جو سب سے پاک بااس بااخلاق والی کردار والی خواتین تھی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی کی زوجیت کے لیے چن لیا خاص غدہ خدیجہ کو لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے سارے شہر مکہ میں حضرت خدیجہ مشہور تھیں الحفیفہ الطاہرہ کے لفت سے،, سے سارا مکہ حضرت خدیجہ کو کہتا تھا یہ کہ حفیفہ ہے یہ یہ پاک دامن خاتون ہے یہ یہ طاہرہ ہے یہ یہ پاک باز خاتون ہے یہ سارا مکہ حضرت خدیجہ کے اعلیٰ کردار اعلیٰ اعلیٰ اے متفق اللہ کے نبی کے حصے میں ہے کہ ازواج مشہورات آئی صحیح معلوم تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا اور ان ازواج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت. نبوت رسالت رسالت کی جو عظیم ذمہ داری نبھائی ادا کی اس میں ازواج مشہرات کا بڑا کردار ہے جیسے ہم نے کہا گھریلو زندگی میں جب تک آپ کو سکون نہیں ملتا وہ گھر سے باہر کی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا گھرلو زندگی میں سکون ملے گھر میں راحت ملے, ملے گھر میں سکون ملے, ملے بیویا وفادار ہوں صحیح مشورے دینے والی ہوں کرنے والی ہو محبت کرنے والی ہو انسان باہر کی زندگی کے ہزار ٹینشن ہو بھول جاتا ہے اسے ایک تقبیت ملتی ہے اسے ایک حوصلہ ملتا ہے ورنہ آپ دیکھو جس شخص کی گھر کی باہر کی زندگی کامیاب ہے اچھا بزنس مین ہے اچھا تاجر ہے لوگوں سے تعلقات اچھے مگر گھر میں بیوی بی سے سکون حاصل نہیں اس کی زندگی ہمیشہ استراب اور پریشانیوں کا شکار رہتی ہے تو کی ہے کہ قارن حضور رسالت کے ادائیگی میں قدم با قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر معاون اور مددگار بنی رہی اسی لیے شریعت نے ان کی بڑی فضیلتیں بتائی میں نے صورت الحداف کی صورت الحداف نہیں مانو میں آپ محت المین کے مقام اور مرتبے کو جاننا چاہیں اور چیزیں پڑھیں نہ پڑھیں صرف صورت کو پڑھ لو صورت الحضاب ایک ایسی صورت ہے جس میں نبی کی فضائل نبی کی خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقامات اور ازواج کے کی کیا فضیلت اللہ تعالیٰ نے صورت الحضاب میں ان تمام مضامین کا خلاصہ پیش کر دیا میں نے صورت الحضاب کی ایکوت کی نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں نبی کو کسی بھی مومن کو چاہیے اپنی جان سے زیادہ سے حضرت عمرنے کا اللہ کے نبی میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کے چاہتا ہوں مگر میری جان آپ سے زیادہ عزیز ہے. نے کہا عمر ابھی تم مکمل مومن نہیں ہو سب حضرت عمرنے کا ایسی بات ہے اللہ کے نبی تب تو میں آپ کو اپنی چاند سے بھی زیادہ چاہتا ہوں نے کہا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا نبی المنی نبی الفو سے نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں واضوا جو محسوم نبی کا یہ مقام ہے تو نبی کی بیویوں کا کیا مقام نبی کی یہ مومنوں کی مائیں سیامت تک آنے والے مومن سیامت تک آنے والے مسلمان یہ سب نبی کی تمام ہی بیویاں سیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور سیامت تک آنے والے مسلمان روحانی اولاد ہیں نبی کی تمہارے لیے اولاد کو سکھاتا ہے استنجا کرنے کے طریقے سکھاتا ہوں سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرو بائے ہاتھ کو استعمال کرو ان سے کم پہ استفا نہ کرو کہاں میں تمہارا باپ اور اللہ کے نبی روحانی باپ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہوئے تو آپ کی بیویا بی روحانی مائیں آپ کی بی بی روحانی مائے ہوئی. نبی کی ساری ہم کسی بھی زوجہ نبی کی زوجہ متحرہ کا نام لیتے ہیں ام المنین کہتے ہیں کہتے ہیں ہم واقعی وہ مائیں کس معنی میں مائیں ہیں عزت و احترام میں جس طرح ہمیں اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اپنی ماں کی توقیر کرتا ہے دل میں ماں کو جو مقام دیتا ہے نبی کی تمام ازواج مشہرات کا یہ حق بنتا ہے کہ نبی کی ازواج مشہرات کو بھی یہ حق دیا جائے ماں جیسی عزت کی جائے ماں جیسا احترام کیا جائے ماں جیسا مقام دیا جائے اللہ کی قسم وہ مائیں ہیں اور ماں اس معنی میں بھی کہ کس طرح سے ماں سے نکاح کرنا حرام ہے کوئی شخص کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اپنی ماں سے نکاح کے سلسلے میں نکاح کرے حدیف پرمادی ہے جنت میں بھی تمام ازواد مطحرات نبی کی بیویاں ہیں جنہیں دنیا میں نبی کی ضولیت کا شرط حاصل ہو گیا وہ جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں یہ رشتہ جنت میں باقی ہے نکاح نہیں کر سکتا تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دو اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد نکاح کرو گن کا یہ سوچنا بھی بہت بڑی بات ہے یہ سوچنا بھی بہت بڑی غلطی ہے کوئی یہ سوچے کہ نبی کے بعد میں نبی کی کسی بیوی سے نکاح کر لوں گا یہ نبی کریم صلی اللہ کے صلیش ہے جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح نبی کی ازواج متحرات سے بھی نکاح کرنا حرام ہے نبی کے بعد اس لیے کہ وہ ماں ہیں ہاں ہر ہر ناخیے سے ماں ہاں کوئی گئے ماں سے پردہ نہیں اس لیے اسواج متحرات سے بھی پردہ نہیں پردے کے مسئلے میں وہ تمام عورتوں جیسی تھی مسا قرآن کا ایمان والو جب نبی کی بیویوں سے کوئی لین دین کرنا ہو کوئی چیز لینی ہو کوئی چیز دینی ہو کوئی چیز میں اپنی بیٹیوں سے کہیے عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ لٹکا لیا کریں پردہ ڈال لیا کریں علوم ہوا مائیں احترام میں لگاں کے حرام ہونے میں پردے کے حکم میں ماں جیسا حکم نہیں کہ ماں سے پردہ نہیں ہے تو ہم سے بھی پردہ نہیں پردہ کرنا سب کے لئے ضروری ہے تو یہ بڑا مقام ہے یہ بڑی فضیلت امہات المومنین کی کہ وہ امت کی مائیں قرار کائیں اور اللہ وہ اکبر ایک ایک امہ المومنین کی زندگی دیکھتے جاؤ اللہ کا انتخاب آئیے اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی بیوی ہونے کا شرب ادا کیا یہ فدیزر رضی اللہ عا ہے جو سبحان اللہ روز اول سے نبی کی دست و بھاسو بنی رہی کار حرا سے پریشان ہو کر آئے اور آپ کو ہلاکت کا موت کا اندیشہ ہونے لگا کیسے تسلی دی کل بیوی بی کا کام یہی ایک وفادار بیوی بی کا کام یہی شوہر کے حوصلوں کو بلند کرنا شوہر کو ہمت دینا اسی پریشانی کے موقع پہ اسے دلاسا دینا کل بادا نہیں کہا ہے میرے سرکار اللہ آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا مہمان نوازی کرتے ہیں ایسے عظیم کردار رکھنے والے انسان کو اللہ کبھی غارت نہیں کرے گا آپ ڈرے نہیں غم نہ کرے روز اول سے حضرت دست و بازو بنی رہی اور اسلام آنے کے بعد نبوت کے بعد اپنی ساری دولت اپنا سارا مال اپنا سارا سرمایہ اسلام کے لیے وقت کر دیا لگا دیا یہاں تک رکھے جس رضی اللہ عنہ نے وہ مقام نبی کے دل میں حاصل کر لیا سبحان اللہ جو مقام کسی اور کو نہ مل سکا نگار اس سال کو نبی کے حق میں غم کا سال قرار دیتے ہیں حام الحظم قرار دیتے ہیں جس سال کے حضرت خدیجہ کی وقات ہوئی اللہ کے نبی اِس لیے رنجیدہ ہو یہ ان میں بڑے باپ کی بیٹی ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہیں سردار کی بیٹی ہیں حق کی خاطر اسلام کی خاطر بڑے باپ سے بغاوت کی بڑے باپ سے بغاوت کر کے گھر سے نکل گئی اسلام لے آئی اور اسلام لانے کے بعد جب مشرقی نے مکان مکے میں رہنا گوبر کر دیا ہجرتیں حدشا کی اپنے شوہر عبید اللہ بن جہیز کے ساتھ حدشہ جاتی ہے وہاں ایک اور بڑی آسمائی جاتی ہے کہ ان کا شوہر مردد ہو جاتا ہے عبید اللہ بن جہیز مردد ہو جاتا ہے بہت بڑی آست آ گئی اس کو باپ سے دور رشتے داروں سے دور پھر ہجرت اور وہاں جا کے شوہر نے اتنا بڑا دھوگا کیا مردد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی ضروریت میں لیا اپنی بیوی بی ہونے کا شرف ادا کیا یہ ان سلمہ ہیں وہ سرما ہے جو سبحان اللہ اللہ کے راستے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرتی ہیں راستے میں روک لی جاتی ہیں شوہر سے جدا کر دیا جاتا ہے شوہر مدینہ پہنچ جاتے ہیں یہ مکے ہی میں روکی ہوئی ہیں مدتوں بعد اجازت ملتی ہے مدینہ پہنچتی ہیں اور ابھی شوہر سے جا کے کیا ملی تھی شوہر سے جا کے کیا ملی تھی شوہر نے دعوے مبارکت دے دیا شوہر انتقال کر گئے مصیبت کے بعد مصیبت آئی اور ان کی سرپرستی میں کئی بچے تھے چھوٹے چھوٹے نن معصوم بچے بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون جس نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی اور عظیم قربانیاں دینے کے بعد میں یاروں مددگار ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طوبیت کا شرف عطا کیا اپنے نکاح میں لے کر کہنا یہ ہے امہات المومنین کو جو مقام ملا ہوا ہے امہات المومنین کو جو مرتبہ ملا ہوا ہے یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو وفاداریاں کی انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا دنیاوی صلہ ہے ان قربانیوں کا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بدلہ عطا کیا حدیث میں یہاں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ام المؤمنین کو کتنا مقام عطا کیا کتنی فضیلت عطا کی بخاری کی روایت ہے امین آتے اور آ کے کہتے ہیں محمد خدیجہ کو میرے رب کا سلام سنا دو خدیجہ کو میرے رب کا سلام سنا دو کہ رب العالمین خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے کتنی عظیم منصب ہے بڑی فضیلت ہے یہ زینب ہے زینب بنت ان سے جو مل مساکین کہلاتی ہیں مسکینوں کی ماں کہلاتی ہیں مسکینوں کی ماں اتنا خرچ کر دی تھی اور زینب بنت سے جہیز یہ بھی انقار کرنے والی اور یہ وہ خاتون ہے کہ جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کروایا تھا اور یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شہیدی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو کیا کہیں ہم کی ایک ایک بدل کے واقعات میں واقع آتا ہے ستر آپی قید میں مسلمان جی سے ستر کافر قید ہو کر آئے اور ان ستر کافروں میں ان ستر میں اللہ اکبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتے دار اور ان میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعتماد ابو اللہ سبن الرحمی حضرت خلیجہ سے آپ کو بیٹی ہوئی زینب زینب کے شوہر ابولا سب الرحیٰ جس جس کے پاس پیسہ تھا ان سب نے پیسہ دے دیا اور لی اب اللہ سکن الربی نبی کے اپنے داماد نبی کے فیص میں ہیں خوش نہیں ہے دینے کے لیے خوش نہیں ہے دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انصاف کروں گا جیسے دوسروں سے میں لے کے آزاد کر رہا ہوں تم داماد ہو تو میں کوئی جانبداری نہیں کروں گا تمہیں بھی ودیا دے کر آزاد ہونا پڑے گا اور اس وقت نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں ہیں کیونکہ ابھی آگاہ کے ہاتھے کی بات ہے اور مکے میں ہیں ابو اللہ سکن ربی نبی کی بیٹی کو ہجرت کی اجازت نہیں دے رہے تھے مدینہ نہیں بھیج رہے تھے ابولا ادا کرو فضیا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا زینب رضی اللہ کو خبر ہوئی کہ شوہر کو فدیہ دے کے آزاد کرانا ہے زینب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا زینب رسول اللہ نے ان کی ماں فدیج القمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی میں ان کے نکاح میں جو سونے کا ہار دیا تھا وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, بھیجا، کی خدمت میں بھیجا، اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اللہ کی یاد دار و حضرت کی مکے میں انتخاب کر گئی تک انتخاب کر گئی تھی جیسے ہی اس ہار پہ نظر پڑی حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ داروں کے تار رونے لگے اللہ علی اجمعین نے جذباتی منظر دیکھا اور یہ جذباتی منظر دیکھ کر کہا اللہ کے نبی ہم ابو اللہ ابن ربی کو بغیر فضیا کے آزاد کریں گے اللہ کے نبی اب اللہ ابن ربی سے ہمیں کوئی فدیہ نہیں لینا ہے یہ فرین نے کہا نہیں نہیں فدیا تو لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہار کی صورت میں نہ صحیح ہار آپ نے واپس کر دیا ہار کی صورت میں نہ صحیح ابو اللہ سبن الربی کا فدیا یہ قرار پایا کہ آپ نے ابو اللہ سبن الربی کے چھٹکارے کے لیے شرط رکھی ہم تمہیں شرط سے آزاد کریں گے کہ میری بیٹی زینب کو مکہ جانے کے بعد ہجرت کا پرمیشن دینا ہجرت کرنے کی اجازت دینا انہوں نے وعدہ کیا اللہ کے نبی نے انہیں چھوڑ دیا اور مکہ جانے کے بعد وعدے کے مطابق انہوں نے زینب بن سے رسول اللہ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور زینب رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی اور چند سالوں بعد چند سالوں بعد خود سکم الربی مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر سے اسی ثابتہ نما کے شہر ان کی زوجیت میں لوٹا دیا انشاءاللہ اس مسئلے پہ ہم ربیط فری روشنی ڈالیں گے شدید القمر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا یاد رکھا حالانکہ عمر میں پندرہ سال بڑی تھی سچی بات کو یہ ہے اللہ کے نبی نے اخلاق کی بنیاد پر کردار کی بنیاد پر کیریکٹر کی بنیاد پر ان ازواج مطحرات کا انتخاب کیا تھا اور ان کا رتبہ بھی ان کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے تھا جو جتنی زیادہ نیکی نبی کے دل میں انہوں نے اتنا ہی مقام پیدا کیا ایک موسے میں پیسے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ کے آخری ایام تھے, زندگی کے آخری ایام تھے آف صلی اللہ علیہ نے سلسلہ کو اپنے بات مجھ سے سب سے پہلے آخر ملنے والی وہ خاتون ہے وہ بیوی بی ہے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ بنوا ہے یہ بات یہ فرمائے آپ صلی اللہ وسلم نے اب اس حریف کے بعد کہا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے وہ مجھ سے جلدی آ کر ملے گی اپنے ہاتھ ناپا دھرتی تھی جس کا ہاتھ لمبا ہے دیکھا غریب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اسلات مطارف میں حضرت زینب کا انتقال ہوا جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو تب یہ عجیب سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد تھا لمبے ہاتھ سے مراد سب سے زیادہ خرچ کرنے والی انقاف کرنے والی غریبوں یتیموں بیواؤں مستروں پہ کچھ حضرت سینبین کی خصوصیت تھی تمام افغان مطہرات بھی ان کا امتیاز تھا سب سے زیادہ خرچ کرتی تھی لبر آج سے بڑا کری ص اللہ کی یہی تھی کہ تم میں جو سب سے زیادہ انفاق کرنے والی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی اللہ کے راستے میں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی ہو گئے کردار کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے قربانیوں کے اعتبار سے ایسار کے اعتبار سے نبی سے وفاداری کے اعتبار سے اسلام سے وفاداری کے اعتبار سے ان کا کردار انسان کی کبھی کبھی بشریت کا تقاضا غالب آتا تھا انسان ہونے کا تقاضا غالب آتا تھا ایسا ہی ایک تقاضا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو عائد میں نے خطبی کی آواز میں پڑھی یہ ہوا کہ مدنی زندگی میں جب خطوحات ہونے لگی مال غنیمت آنے لگا مسلمانوں کی ایک کا معیار زندگی بہتر ہونے لگا مسلمانوں کی عورتیں اچھا کھانے لگیں اچھا پہننے لگیں اچھا اوڑھنے لگیں تو تمام ازواد مظاہرات نے اللہ اللہ کے صلی علیہ وسلم یہ ڈیمانڈ کیا کہ اللہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے سالانہ جتنا اللہ ہے سب سالانہ دے دیا کرتے نہ تمام آزواد مظاہرات نے مل کر یہ ڈیمانڈ کیا اللہ کے نبی جتنا آپ ہم کو دے رہے ہیں اس سے جتنا سالانہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ تمام کیا ابھی غلط مطالبہ تو نہ تھا لیکن آخری جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مقامی حکومت کے منافع تھا یہ مطالبہ نبی کی بیویوں کے لیے لائب اور زیوا نہ تھا کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات بہت شار گزری بہت گرام گزری اتنے ناراض ہوزواج مطالعات سے کنارہ کش ہو گئے آپ نے علاحدگی اختیار کر لی اور تقریباً ایک مہینہ آپ صلی اللہ ناراض رہ کریے رونق چاہتی ہو تو آپ ابھی میں تمہیں کچھ دے دلا کے تمہیں تلاب دے دیتا ابھی چھوڑ دیتے آپ کا ریسوخت اور اگر اللہ چاہیے اللہ کی قرصوری چاہیے رسول اللہ کی رفاقت چاہیے آخرت چاہیے تو پھر رسول اللہ جس حالت میں رکھتے ہیں جس پوزیشن میں جس میں یعنی زندگی پہ رکھا ہے اس میں صبر کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں یہ آیت جب نا اس کو آیت الطفیر کہا جاتا ہے ایسی آیت جس میں کو اختیار دیا گیا ابھی کے ساتھ رہنے اور نہ رہنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امن مہینی کو بلا ایک ایک ایک کو بلا ہے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلا سارا ساری آیت پڑھ کے سنائے کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے اب فیصلہ کر لو میرے ساتھ رہنا ہے تو جس میں آپ پہ جس حالت میں میرا خوش کر رہنا پڑے گا ورنہ دنیا چاہیے ابھی میں تمہیں کچھ لے دلا کے اچھی طرح سے چھوڑ دیتا اور آپ نے کہا فیصلہ کرو سوچ کر کرو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا ممنی نصبت عائشہ نے فوراً کہا اللہ کہ آپ کے ساتھ رہنے نہ رہنے میں سوچنے کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ رہنے نہ رہنے میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے میں بنا سوچے بنا مشورے کے ابھی کہتی ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے آپ جس حالت سے بھی رکھیں مجھے منظور ہے اس کے بعد تمام ازوال مظاہرات نے ایک ایک کو بلایا اور اللہ تمام مظاہرات نے وہی جواب دیا جو جواب کے حضرت ایسا نے دیا تھا تفاظت غالب آیا ضرور انسان ہونے کا تفاظت غالب آیا ضرور کچھ مطالبہ ضرور کیا لیکن کتنا جلد کو اپنے مقام و مرتبے کو پہچان کر جو اللہ تمام ازواج مشہرات نے نبی کو انتخاب کر لیا اللہ تعالیٰ نے یہ احساس کو کہ نبی سے کہہ دیا گیا اے اب جو ازواج مقامات میں سے کو نکاح کرنا یہ بھی درست نہیں آج کے بعد ایسی وفادار بیویوں کے رکھتے ہوئے حضرت ہفتہ رضی اللہ کو ایک مرتبہ آپ نے تلاب دے دی تھی آسمان سے آئے اور حکم ہے کہ فوراً رجوع پھر واپس اپنی سہولت میں لے کیوں خوانہ اس لیے کہ بڑی روزے دار خاتون ہے بڑی نمازیں پڑھنے والی خاتون ہے تاج گزار خاتون ہے وہ نہ اللہ تعالی یہ بھی بشارت سنا رہا ہے کو اسی صورت میں ان کے مقام اور مرتبے سے آشنا کرتے ہوئے ان کا مقام کیا ہے ان کا رقبہ کیا ہے وہ بتاتے ہوئے کہا نبی کا ساتھ ہے نبی کی متھیوں فرما کردار ہو اس کو امت کی عام اور کی مقابلے میں ڈبل اجر و ملے ڈبل ازرو ثواب ملے گا اور جس طرح سے تمہارا ازرو ثواب عظیم ہے اسی طرح سے اگر تم گناہ کرو گی غلط رخ جاؤ گی تمہارے گنا ہوگا وہ بھی تم کر دگنا ہوگا قرآن نے کہا یا ندا النبی یا نشہ مَن مِن نبی کی بی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتقاب کرے کوئی غلط کام کرے ہو نہیں سکتا غلط کام بے حیائی کا کام ہو نہیں سکتا لیکن قرآن ان کے مقام اور مرتبے کو بتانا چاہتا ہے کہ آدمی جتنا عظیم ہوتا ہے مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کا معیار عمل بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے کہا ہے نبی کی بی بیوی تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتقاب کرے اس کے لیے دکنا عذاب دیا جائے گا عام امتی کو جتنا عذاب ہے آم امتی کو جتنی سزا ہے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنے کی صورت میں تمہاری سزا بھی دگنی ہے اللہ بکر پھر اس کے بعد قرآن نے کہا یا رضان نبی کچھ اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں نبی کی بیوی ہو اگر تم سقوا اپنا لو تقوی کی راہ نہ لو تو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو تمہارا مقام بہت عظیم ہے لہٰذا فلاں نبی فول کسی سے نر لہجے میں بات نہ کرو کروی فلوی مرض کہ کہیں کس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط خیال نہ کرے وہ بولنا بولو ہاں تمہارے لہجے میں سختی ہو بات اچھی ہو بات بھلی کا ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماس المعمین کی عظیم ذمہ داری اماس المعمین کا جو اصل کام ہے اس کو بتاتے ہوئے کہا وہ شکرا شکل اے نبی کی تمہاری یہ ذمہ داری ہے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ صبح و شام تمہارے گھروں میں آس پاس ہے جو وہی نازل ہوتی ہے نبی کے جو شبروش ہیں نبی کے جو للو نہار ہیں صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امال کیا کرتے ہیں تمہاری یہ ذمہ داری ہے امت کو یہ تمام حدیثیں بتانا امت تک دین کی یہ اقامات پہنچانا اے مومنین تمہاری اے ذمہ داری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ عماۃ المنین کی منصبت اور فصیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حادث سے رسول کا ایک بڑا ذکیرہ اماۃث المین نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کی گھریلو زندگی آپ کی تہجدگزاری آپ کی زندگی کے وہ گوشے جو اور امت مفتی تھے امہات المین کے سامنے تھے آپ دیکھیں گے حادیث روایت کرنے والوں میں کثرت سے کرنے والوں میں امر المینشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہوں نے دو ہزار سے زائد حدیث روایت کی میمونہ رضی اللہ عنہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے اللّہ اکبر ابواج مشہورات نے حادیث کا ایک بڑا بکیل عموماً شرمایا جاتا ہے نے پوری امانت داری کے ساتھ سبحان اللہ یہ مسائل امت تک پہنچائے کیونکہ اگر وہ نہ بتاتی تو امت کو نہ معلوم ہوتا ہاتھ اللہ تم کی گھریلو زندگی گھر میں آپ کیا کیسے رہتے تھے کیسا سلوک بیویوں کے ساتھ تھا یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامولات محت المعمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے جو کہ اس پرمانۂ طار کی تعمیر ہے کہ وہ رات محت المعمین کا, کا بخار اور ان کا رقبہ بہت عظیم ہے اہل بیت کے جو بھی فضائل آئے ہیں ان فضیلتوں کے مطابق جہاں حضرت فاطمہ حضرت علی پر آلے اخبار حضرت حسن و حسین اور ان کی ضروریت کا اس کا مزاح ہے اسی طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افواج مشاعرات کی ان فصیلتوں کی مزاح ہے اللہ رعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام ہی اہلِل نبی اکریم کی افواج مظاہرات ان سب کا جو مقام حضر پر جو فضیلت ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں انہیں جیسے چاہنا چاہیے ان سے جیسے محبت کرنی چاہیے اور ان کے جو بھی ہم پر جو اللہ فرمائے اللہ, بارک اللہ, بارک اللہ. ونفعل وياكم في <تصفيق> هذه البيانات في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم